السّلام علیکم جی سب کے پاس آواز آ رہی ہے میری جی سب کو تو ملاحل کے حکم پر سنا رہا ہوں زخمِ انفت سے میری آواز آ رہی ہے. جی <تصفح> سب کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> نوائے no جی okay. فاذا جاءت الصاخه فسجد فاذا فسجد جاءت ايجي الصاخه کہتے ہیں لوہے کو لوہے پر مارنا ایسی آواز جو کانوں کو بہرا کر دے آواز آ رہی ہے جی سوخا کہتے ہیں لوہے کو لوہے پر مارنا اور ایسی آواز ہو کہ کان بہرے ہو جائیں فا <تصفح> جب آئے گی وہ چیخ <صوفح> خوفناک آواز جب آئے گی بہرا کرنے والی آواز جب آئے گی اس سے مراد قیامت کا فرمر یوم کمنا دین یفرو بھاگے گا المرو آدمی من اخی اپنے بھائی سے جس دن آدمی اپنی بھائی سے ابھی وہ امی ہی و ابھی اور اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی سے ہی سے مراد اپنی بیوی و بنی اور اپنے بیٹوں سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا رے ام من ہر ایک کے لیے امر کہتے ہیں مرد کو من ان میں سے تو اس دن ہر شخص کی یہ حالت ہوگی یوم دن اس دن ہر شخص کی یہ حالت ہوگی شن یگنی شن ایک حالت یغنی جو بے پرواہ کر دے تو اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی کہ اس کو اوروں سے بے پرواہ کر دے گی حضرت کریمہ رحمہ اللہ نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے حوالے سے بیان کیا کہ قیامت کے روز جب امن بیوی سے ملے گا تو کہے گا تو جانتی ہے کہ دنیا میں میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا تھا اور تمہارے حق میں کتنا بہتر خاون کی صورت میں تھا تو اس شوہر کی بیوی اس خاون کی بیوی اس بات کی اقرار کرے گی کہ ہاں ایسا ہی تھا خاون کہے گا کہ پھر مجھے ایک نکی دے دے تاکہ میں کامیابی حاصل کر لوں مجھے ایک نکی دے دے تاکہ میں کامیابی حاصل کر لوں بی بی تو معمولی ہے دنیا میں تو نے مجھ پر احسان بھی بہت کیے مگر مجھے اپنی ذات پر ڈر ہے کہ میرے ساتھ معام ہونے والا ہے اس لیے میں آج تمہیں نیکی دینا ممکن نہیں سمجھتی اسی طرح باپ اور بیٹے کے درمیان اس طرح گپت ہوگی کہ مجھے ایک की دے دو تو یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے ہر شخص کو اپنی اپنی فکر ہوگی مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن پر بھی آج کے دن بچا لے ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص سے بھاگے گا تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کسی کو نیکی کی ضرورت ہوگی تو کسی کی کیا حالت ہوگی کسی کی کیا حالت ہوگی یا اس بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی مجھ سے حق کا مطالبہ نہ کر دے کوئی آدمی مجھ سے حق کا مطالبہ نہ کر دے دنیا کے اندر جس کسی کا حق اس نے چھینا تھا تو قیامت کے دن اس سے مطالبہ نہ کر دے کوئی کو یہ شہر بھاگے گا تو اس جگہ پر اللہ نے انسان کے رشتے داروں کو اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے جس ترتیب کے ساتھ دنیا میں اس انسان کا تعلق ہوتا ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ دیکھو سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا یوم یا پھر رول من عقی بچپن میں بھائی بھائی کے ساتھ کھیلتا ہے آپس میں دوستی ہوتی ہے نفع نقصان میں شریک ہوتے ہیں سب سے قریبی تعلق ہوتا ہے اس لیے سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا جب بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جب کرتے ہیں تو وہ کس کے پاس بھاگتے ہیں ماں کے پاس بھاگ جاتے ہیں ماں کے پاس بھاگتے ہیں اس لیے بھائیوں کے بعد ماں کا ذکر کیا وہ امی وہ امی اگر ماں بھی فیصلہ نہ کر سکے تو پھر باپ کے پاس فیصلہ جاتا ہے ہوا ابھی بات سمجھ میں آ پھر انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس انسان کے اوپر بہت سارے فرائض واجب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ انسان شادی کرتا ہے اس کو بیوی بی کی ضرورت ہوتی ہے تو وسیبتی سے مراد خاون کا تعلق اپنی بیوی بی کے ساتھ ٹھیک <تصفح> ہے جب میاں بیوی بی آپس میں ملتے ہیں تو پھر اولاد ہوتی ہے وساحبتی ہی بہ نہیں اس کے بعد بیٹھوں کا ذکر کیا بات سمجھ آ گئی جی آپ باقی انشاء اللہ کل کریں گے ٹھیک ہے کوئی بات سمجھ نہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ